شفحاش اور بیشے کے ایک چیز کو دوسرے چیز سے ملانا ہاں جی شفہش بیشے ایک چیز کو دوسرے چیز سے ملانا تو مان لوغی شفات میں یہ معفہوم ہے کہ شفی ان یعنی شفات کرنے والا اور مشفع ہاں یعنی جس کی شفات کی جاتی ہے تو مان لوغی کی شفا میں یہ معفوم ہے کہ شفی ان یعنی شفاعت کرنے میں مشفا یعنی جس کی شفات کی جاتی ہے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں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 بھی اس اللہ کی اذن سے ہی شفاعت کر سکتے ہیں جین غلامی اللہ اگر کسی کو اجازت دے دیں ہاں اب تم شفات کر سکتے ہو شفات کر سکتے اللہ کی اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتے لیکن اس حاط سے یہ بھی ساتھ ثابر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں خلق عامد میں کہ اللہ ان کو اذن دیں گے اور اللہ کے اذن سے وہ لوگ شفاعت کریں گے اس حایث سے صاف ظاہر ہے کہ کچھ حشیوں کو اللہ اذن شفاعت دے گا اور ان کی شفاعت سنی جائے گی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 تو اس میں شفاعت کے مسئلہ کی جو ہے احراط و تحریر کی غلط خامیوں کو دور کیا گیا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہر کوئی شفاعت ہے نہیں ہر کوئی بھی شفاعت نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی بھی شفہات نہ کرے یہ غلط ہے جن کو اللہ اس دن دیں گے وہی وہ شفات کریں گے تو اس میں شفات کے منقروں کا رت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے قانون کے خلاف ورزی نہیں کرتا شفات کر کے بول کے